بیس اکتوبر اتوار کا دن سال دو اٹھارہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ہوں دلجان بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوش اردو آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے مشکے سے دس روز قبل دوران آپریشن فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتا ہونے والے شخص کی لاش برامد ہوئی ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ اور بعد میں دوران حراست قتل ہونے والے شخص کی شناخت موسیٰ ولید لال محمد کے نام سے ہوئی جو مشقے کے علاقے نوکجو کا رہائشی ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے موسا ولید لعل محمد کی پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی قوتوں سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں ہونے والے جبر و استبداد کو روکیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے نامالو مقام سے سیٹلائٹ فون سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انیس اکتوبر کو ان کے سرماچاروں نے تمب کے علاقے چراغ کور میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر اس وقت سنا پر اور دوسرے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جب وہ مورچوں کی تیاری میں مصروف تھے حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے ایک تباہکن منصوبہ ہے جو نہ صرف گوادر میں مقامی ماہی کا روزگار چھین لے گی بلکہ انہیں بھوک سے مار ڈالے گی بلکہ تاریخی کوئی مہدی کو بھی تباہ کر دے گی واضح رہے کہ گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کی تعمیر کے خلاف گوادر کے ماہی گیر برادری خدشات کا اظہار کر رہی ہے اور سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرکردہ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بھی اپنے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کو بلوچوں کے لیے آزار دہندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم سی پیک منصوبے کی وجہ سے تکالیف میں مبتلا ہے سی پیک منصوبے سے بلوچ ڈیموگرافی تبدیل ہوگی جبکہ پہلے سے اس روٹ پر واقع کیچ سے لے کر واشق تک دس لاکھ لوگ علاقے بدر ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے ادارے اور اقوام متحدہ پاکستان کے خلاف اقدام مٹھائیں اور بلوچستان کو جنگی زون قرار دیں تمب کے علاقے ملان چیری بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کریم ولد یار محمد سکنہ ملان چیری بازار ہلاک ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق کریم علاقے میں منشیات فروخت کرتا تھا بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے علاقے ٹی سی کالونی سے گزشتہ شب پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اغوا ہونے والے شخص کی شناخت کادر بخش ولد محمد حاصل کے نام سے ہوئی ہے ایک اور واقعہ میں گزشتہ شب گر شہر کے ایک اور علاقے نیو ٹاؤن میں کاروائی کرتے ہوئے پاکستانی سیکورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے دو بھائیوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت موسیٰ ولد اقبال اور مجیب ولد اقبال کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے سنتی شہر ہب میں ڈمپر گاڑی پہاڑی سے نیچے گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے دو افراد جام بہک جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں جام بہک اور زخمی افراد مزدور ہیں لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے بولان میں گوکرد کے مقام پر پکنک منانے کے لیے جانے والا بیس سالہ نوجوان پانی میں ڈوبنے سے جام بحق ہو گیا ہے جس کی شناخت تہا کے نام سے ہوئی ہے <سحن> قلعہ عبداللہ کے سرحدی شہر چمن کے کالج روڈ پر ٹریفک حادثے میں چار افرہ زخمی ہو گئے ہیں جن میں حاجی عبداللہ جان ارف لاجی پہلوان بھی شامل ہے کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ موسیٰ کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جس کا نام فدا محمد رند بتایا گیا ہے کوئٹہ میں کلی کمبرانی روڈ لاشار آباد میں ایک ڈاکو نے فائرنگ کر کے سولہ سال یار محمد ولدین نبی بخش کو زخمی کر دیا ہے زیارت کے قریب سنجاوی شارٹ کٹ کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث رکشے کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور محمد سلیمان موقع پر جام بحق ہو گیا ہے جبکہ رکشے میں سوار دیگر تین افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ سے استا محمد جانے والے مسافر ویگن تیز رفتاری کے بعد ٹائر نکل جانے سے بے قابو ہو کر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ویگن ڈرائیور نوروز خان موقع پر جام بہک ہوا ہے اور دیگر چار سواری زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کسی نے حل نہیں کیے ناراضگیوں کے پیچھے نا انصافیہ ہے ہمیں سی پیک معاہدے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا بلوچستان میں صرف بلوچوں کا مسئلہ نہیں بلکہ بسنے والے پشتونوں کا بھی مسئلہ ہے اپنے مسائل کے ساتھ ہر حکومت کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وفاق میں تحریک انصاف کے اتحادی بننے کے بعد کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں مگر بازیاب ہونے کے ساتھ ساتھ غائب بھی ہو رہے ہیں لاپتہ ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ بازیاب ہونے والوں کی تعداد کم ہے انہوں نے کہا کہ گوادر کا اختیار صوبہ کے پاس ہونا چاہیے اور گوادر میں بلوچوں کو کسی بھی صورت اقلیت میں تبدیل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کی ہدایت پر چمن سمیت مختلف پشتون علاقوں میں افغان کمانڈر جنرل عبد الرازی شہید اور قومی اسمبلی کے رکن جبار کہرمان شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں بھی ادا کی جائے گی اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں باچا خان مرکز میں بھی جنرل عبدالرازیق کا غائبانہ نماز جنازہ عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قائدین کی سربراہی میں ادا کی گئی تھی پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم سے گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی سفیر مارک بیریٹی نے کہا ہے کہ فرانس چین کے بی آر آئی منصوبے کی حمایت کرتا ہے اور شفافیت کی ضمانت پر اس کے تحت پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے میں بھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے واضح رہے اس سے قبل بہت سے ممالک واضح طور پر یا الفاظ میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں فرانس کی جانب سے اس بیان سے پہلے اس طرح کی اطلاع سامنے آئی تھی کہ امریکہ آسٹریلیا جاپان اور بھارت مل کر بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے جیسی ایک ایسی مشترکہ اسکیم تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے بیجنگ کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے طالبان کے معروف رہنما اور گزشتہ 8 سالوں سے پاکستان میں قید ملا برادر کو رہا کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق ملا عمر کے بعد طالبان کے سب سے اہم رہنما ملا برادر جو کہ گزشتہ 8 سالوں سے پاکستان میں قید تھے اسے چھوڑ دیا گیا ہے افغانستان کے صوبے عرضگان سے تعلق رکھنے والا ملا برادر ملا عمر کے نائب کے علاوہ طالبان کے وقت ہرا کے گورنر اور پورے افغانستان کے انتظامی انچارج بھی تھے ملہ برادر کو امریکی نمائندے زلم خلیلزاد کے پاکستان قطر اور افغانستان کے دورے کے بعد امن مذاکرات کو مزید آگے لے جانے کے لیے رہا کر دیا گیا ہے افغان صدر کے مشیر برائے افغان قومی سلامتی حمد اللہ نے کہا ہے کہ قندہار کی صورتحال قابو میں ہے اور حالیہ حملے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور دشمن کسی صورت سزا سے نہیں بچ سکتا عالمی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن ہم افغان عوام کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ طالبان کی پشت پناہی کرنے والے دشمن کو سخت سبق سکھایا جائے گا بلوچ رہنما نائلہ قادری نے اپنے بلوچی میں جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں گوادر میں جاری بلوچ ماہی گیروں کی احتجاجی تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ایک آدم خور اشدہ ہے جس نے اپنے منہ میں گوادر کو دبا کر رکھا ہے اگر اس نے گوادر کو نگل لیا تو پھر بلوچستان کو نگل لے گا بلوچوں کو گوادر کی میت تحریک کا ساتھ دینا چاہیے انہوں نے اپنے پیغام میں بارہا کہا کہ بوادر کے ماہی گیر تنہا نہیں پورے بلوچستان کی روح اور دل ان کے ساتھ ہیں گوادر کی آواز بین الاقوامی سطح پر ہر فورم پر اٹھائیں گے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے میرا کلیجہ جلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ غیر ملکی کمپنیاں گوادر کے بلوچوں کی مننتیں کرتی اور اپنے پروجیکٹس کے لیے راستہ مانگتی آج اس کے برعکس صورتحال ہے کہ زمین کے وارث غیر ملکی قبضہ گیروں سے اپنے لیے راستہ کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ انہیں راستہ دیا جائے انہیں گوتی بنا کر دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سمندر میں جا سکیں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ملکی مذہبی اور کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی زمین پر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کا حق ہے جو زمین کے فرزند ہیں ہم بلوچستان کے مالک نہیں اس کے وارث ہیں اس کے فرزند ہیں زمین کے فرزند خود بتائیں گے کہ انہیں یہاں کیا ترقی چاہیے انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے جواب دیا کہ ہمیں کیا ترقی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں ہمارے بچے زندہ رہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں زندہ رہیں یہ بلوچ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ گوادر میں انہیں کیا چاہیے ماہیگیروں کے معمولی مطالبات ہیں وہ بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ بلوچ مر رہے ہیں بلوچ پینے کے ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ایک چینی کمپنی آنکاڑا ڈیم پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں گوادر ہمارے لیے ایک تفریحی مقام تھا خوشی کا گہوارہ تھا جہاں ہم اپنے عزیزوں کے پاس خوشی کے گزارنے آیا کرتے تھے اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہاں لوگ نانے شبینہ کا محتاج ہیں یہ سپیک کی شروعات ہے انہوں نے بلوچ قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں بلوچستان عزیز ہے تو آج گوادر کی ماہی کا ساتھ دیں اور انہیں کوئی تنہا نہیں چھوڑے ماہی گیروں کے مطالبات ان کا حق ہے اور ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں انہوں نے گوادر کے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں بلوچ بلا امتیاز رنگ نسل علاقہ اور پیشہ کے ایک ہی گرانے کا فرد ہیں ہمیں ایک قوم نہیں بلکہ اس سے بھی قریب تر ایک خاندان کی طرح سوچنا چاہیے ہمارا فخر میری اور سرداری نہیں بلکہ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم بلوچ ہیں جس کو اپنی بلوچیت پر فخر ہے وہی ہمارا دوست اور ساتھی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان بلوچوں کا ہے اور بلوچوں کا رہے گا جو سمندر آج طاقت کی زور پر بلوچوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے کل یہی پدی زر اور دیمی زیر دشمن کو نگل لیں گے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو دشویات ہے ہماری اردو اور بلوچی نشریات کو سننے اور پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ پتہ ہے ڈبلو اجازت دیجیے